افرادی قوت اس سلسلے میں ہمارے دین اسلام میں ہر فرد کو مجاہد بننے کا حکم دیا گیا ہے اور معاشوہ چند ایسے افراد کے جن کو اسلام نے معذور قرار دیا ہے باقی ہر فرد کے لیے مجاہدانہ زندگی اور جہاد کی تیاری کو ضروری قرار دیا گیا ہے جبکہ جہاد کے لیے مضر شاع کی ممانعت فرما دی گئی ہے وہ افراد جن کو اسلام نے مستثنی قرار دیا ہے عیسا کریمہ میں مذکور ہیں ما ينفقون ما ينفقون رسولی ترجمہ نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد نہ ہوں یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں دور نبوت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور قرآن مجید کی زندہ تفسیر تھا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کوئی فرد بھی سوائے ان معذور افراد کے میدان جنگ سے باہر نظر نہیں آتا تھا اور ان معذور افراد میں بھی بہت سے ایسے مبارک اشخاص ملتے ہیں جنہوں نے باوجود عذر کے عظیمت پر عمل کیا اور میدانوں میں نکلے مرد تو مرد خواتین بھی میدان جہاد میں نظر آتی تھیں اس مبارک دور میں میدان جہاد سے پیچھے رہ جانا اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی اور دین و دنیا بھی خسارہ سمجھا جاتا تھا اس لیے ہر فرد میدان کی طرف سبقت کرتا تھا